اور بیل بوٹے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں زمین پر اگنے والے پودے اور درخت تمام ہی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے کلی طور پر تابع ہیں اور جس طرح مومن آدمی اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اسی طرح ان پودوں اور درختوں کا اپنے خالق کی مشیت و ارادے کا تاب فرمان رہنا گویا ہر دم اس کے حضور سربہ سجود رہنا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ آفتاب و محتاب اجرام میں سماویہ میں سے ہیں اور پودے اور درخت زمین میں ہوتے ہیں اس لیے آفتاب و محتاب کے بعد پودوں اور درختوں کا ذکر بطور تقابل مناسب رہا کہ سبھی اپنے خالق کی مشیت و ارادے کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے نجم سے مراد آسمان کے تارے لیے ہیں اور ان کا اپنے رب کے حضور سجدہ ان کا طلوع ہونا ہے اور درخت کا سجدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھل دیتے ہیں جنہیں اس کے بندے استعمال کرتے ہیں